نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن قيات عمالنا من ياد الله فلا مظل له ومن يظلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فُنتُم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروح و تنہون علی المنکر و تؤمنون باللہ وقال علیہ السلام و السلام خیرکم من تعلم القرآن و علم حمد و صلاح تعریف و توصیف اللہ رب العالمین احکام الخاسمین بذات کے لئے ہیں جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے جس کے ذات ببرکت پاکزہ ناموں سے محسوم پاکزہ صفحہ سے متصف ہے دلود السلام ناز الحمد علیہ وصلاۃ والسلام کی مقدس جماعت پر خصوص علیہ رحمۃم محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم پر اللہ صلی علیہ محمد علیہ محمد كما صلی تعالیٰ ابراہیم ولیٰ علیہ ابراہیم المجی اللّہ بالکل علیہ محمد عل محمد کمہ بارک ابراہیم علیہ علبراہمید المجی یہ مبارک مہینہ اور مبارک ایام اللہ رب العالمین اخم الحاکمین کے سامنے قائب ہونے کے گری اوزاری کے اور قلاوت کلام اللہ کے ایام مبارک شہر جس میں اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب کو نازل فرمایا جو پوری انسانیت کے لیے رشت و ہدایت کی کتاب ہے اور امت محمدیہ کے لیے بالخصوص دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کی کامیابی اور کامرانی جس میں منحصر ہے آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ علی عمران کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین احتمل الحاکمین نے ارشاد فرمایا کن تم خیر و امت ان عقدت تم بہترین لوگ ہو بہترین گروہ ہو بہترین جماعت ہو جن کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں تعمر نبل معروف پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم بلائیوں کا حکم دو وطن ہونا المنکر اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ تم برائیوں سے روکو وہ تو اور دوسری تمہاری تیسری تمہاری صفت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو پہلی ذمہ داری بلائیوں کا حکم دینا بلائی وہ بلائی جو دنیا اور آخرت دونوں میں سب سے جانے بلائی ہے وہ ہے انسانیت کو شرک اور کفر سے نکال کر حراۃ مستقیم کی طرف لانا لوگوں کو شرک سے بچا کر توحید سے آشنا کرنا لوگوں کو کفر سے بچا کر اللہ کی وحدانیت سے روشناس کروانا یہ سب سے بڑی بلائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر وشار فرمایا اد دین و نتیحہ. دین نصیت کا نام ہے خیرفائی کا نام ہے اور وہ خیر فائی وہ نصیت نصیرت لاہبل رسول ہی اللہ کے لیے ہو رسول کے احکام کی نشر و شاعت میں ہو رسول کے لیے ہو اور عوام الناس کی خیر فائی کے لیے ہو قرآن کریم کی آئت جو میں نے پڑھی خیر حکومت عالم القرآن و عالمہ حدیث اس آئت سے ملتی جلتی ہے کہ تم بہترین گروہ ہو بہترین جماعت ہو لیکن تمہارا مشن کیا ہے بھلائیاں اچھائیاں اور نیکیوں کو پھیلانا اور وہ کیسے پھیلیں گی کہ تم قرآن کو خود پڑھو اور دوسروں کو پڑھاؤ قرآن کی تعلیمات کو خود حاصل کرو اور دوسروں تک وہ تعلیمات پہنچاؤ کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت کا سب سے بڑا سر چشمہ ہے اور یہ وہ کتاب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جب نازل فرمایا تو اللہ کے رسول محمد و رسول اللہ صلی اللہ نے وہ قوم اور وہ علاقہ اور وہ جگہ اور وہ لوگ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کتاب کا وحی کا اعلان فرمایا ان کے اندر ہر برائی تھی اور سب سے بڑھ کر شرک جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعمیر اپنی عبادت کے لیے جس گھر کی تعمیر کروائی بیت اللہ وہ تین سو ساٹھ بتوں سے بھرا ہوا اور اس قوم کی گھٹی کے اندر شرک پڑی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ دیگر برائیاں بھی تھیں لیکن سب سے بڑی برائی ان کے اندر جو تھی وہ شرک تھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن کو نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال تک مکی دور میں ہجت سے قبل قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کیا اور شرک کی مذمت توحید کی نش و اشات نفاذ کی مذمت توحید کی نش و عقیدے کا سدھار اور عقیدے کی جو ہے بہتری کے لیے کام کیا صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو اخذ کیا اور اس کے بعد اس قرآن کی نشو شروع ہوئی وہی ذمہ داری اور وہی مشن اور وہی باتیں ہم تک پہنچی صاحبہ کے بعد تابعین طب تعدیم محدثین مفصرین اور علماء ربانیین جنہوں نے خطاب و سنت کی تعلیمات کی نشو کی اور وہ دین ہم تک پہنچا علامہ الانبیاء علماء کی ذمہ داری کہ وہ دین کو عوام الناس تک پہنچائیں اور عوام الناس کی ذمہ داری کے وہ اس کو قبول کریں کہ یہ دین اور یہ توحید سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالی کی ہے وہ توحید ہے اگر عقیدہ صاف ہے عقیدہ صاف و شفاف ہے عقیدے کے اندر کہیں سے کوئی خلل نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی شرک کا شائبہ نہیں پایا جاتا تو سب سے بڑی خوش قسمتی جو ہے وہ الحمدللہ یہ ہے کہ عقیدے کا سدھار اس کے بعد اعمال کا دار و مدار ہے اگر عقیدے کا سدھار نہیں تو آماد جو ہے کسی کام کے نہیں تو اس عائد کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اور خصوصاً جو ہے اس امت کے افراد کو مخاطب کر کے خیریت کے ساتھ افسلیت کے ساتھ جس کو ملتب کیا آپ دوسری قوموں کے واقعات پڑھیں گے بنی اسرائیل اور اسلام سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت سے پہلے جتنی قومیں آئیں کسی قوم کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا گیا جو امت محمدیہ کے بارے میں کہا گیا کہ فون تم صحیح تم بہترین لوگ ہو اخرجت ناخ لیکن تمہاری کچھ ذمہ داریاں تمہیں پیدا کیا گیا لوگوں کے لیے تمہیں اپنے لیے نہیں پیدا کیا گیا دیکھیں ایک انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اس کا رزاق اللہ ہے اس کا خالق اللہ ہے وہ اپنی زندگی کسی نہ کسی طریقے سے گزار لیتا ہے لیکن بہتر وہ ہے جو دوسرے کے لیے بہتر ہو اور مسلمان اور مومن وہ ہے جو دوسرے کی دینی فکر کے اندر اس کی زندگی گزرے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم بہترین لوگ ہو اخرجت الناس تمہیں امت محمدیہ کے لوگوں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تا امر معروف تم بلائیوں کا حکم دیتے ہو اور بلائیوں کے اندر سب سے پہلی بلائی عقیدے کی پہچان وحدانیت اللہ کی وحدانیت کی پہچان لوگوں کو کروانا توحید سے روشنات کروانا یہ بلائی اور اس کے بعد عبادات کا پورا لمبا سلسلہ عقیدہ درست ہوگا عبادات قابل قبول ہیں عقیدہ درست نہیں ہوگا تو عبادت کسی کام کی نہیں اس لیے کہ ان اللہ عشرق ہی بکر معدون نظارے کے لیے میں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں بقور رحیم ہے لیکن شرک کو وہ کبھی معاف نہیں کریں گے دوسرے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اشاع فرمایا ان اشرک تلیہ ولاکون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے کوئی ایسی بات ہو گزرتی تو آپ کے سارے اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں یعنی عقیدے کی اتنی جو ہے عقیدے کی طرف اتنی ٹھوس اور اتنی مضبوط تعلیمات دی گئی اور اس طریقے سے عقیدے کی تحہیر کی گئی کہ لگاتار قرار کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال تک صرف عقیدے سے بیس کی امت محمدیہ اس کی ایک ذمہ داری ہے اور وہ سب سے بڑی ذمہ داری کیا کہ بلائیوں کو پھیلانا تنہون عن المنکر من برائیوں سے روکنا ہمارے اندر ایک گروہ اٹھا اور اسلام کی طرف اس نے اپنی نسبت کر کے امت کی طرف نسبت کر کے انہوں نے جو ہے تبلیغ کا بیڑا اٹھایا کام شروع کیا لیکن ان کے اندر امر بالمعروف کی کسی حد تک بات تھی لیکن نہیں ہی المنکر کو انہوں نے فراموش کر دیا یہ نہیں مطلوب جہاں امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا ہے وہیں برائی سے روکنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو کون و کل کو مسولت ہی تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے اور چاہیے کہ منا کو منقرن تم میں سے جو منکر کر دیکھے غلطی کو دیکھے پھلی ہو بیا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس گناہ کو اس غلطی کو مٹائے فائلتا صطح حب لسانی اب اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں تو برائی کو زبان سے کہہ کر اس برائی کو برائی سے لوگوں کو باز رکھے اور اس برائی کو مٹائے فائ اللم صطح فبل لسانی ولمتا صدیف ابال قلبی وزال کا ذلان اور اگر ہاتھ سے بھی مٹانے کی طاقت نہیں تو دل سے اس برائی کو برائی سمجھ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اس سے دوری اختیار کی جائے اور اس طریقے سے برائیاں معاشرے کے اندر سے ختم کی جائیں تو پہلا کام تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکتے ہو اور برائیوں سے روکو کو فسگوں اہلی نارا اللہ تعالیٰ نے صورت میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں کو ان فسگوں سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا چاہیے وہ اہلی اپنے اہل ویال کو بچانے چاہیے جہنم کے ایندھن سے جہنم کی آگ سے اب ایک شخص گھر کا بڑا ہے اس کے متحد اس کی اولاد ہے وہ خاندان کا بڑا ہے اس کے متحد اس کا خاندان ہے وہ قبیلے کا بڑا ہے اس کے تحت اس کا قبیلہ ہے وہ ماحول اور معاشرے کا بڑا ہے اس کے تحت اس کا ماحول ہے اس کا معاشرہ ہے اس کا محلہ ہے اسی طرح جس طریقے سے انسان کی ذمہ داری ہے جس اس طریقے سے اللہ نے اس کو منصب دیا ہے اس کی میں وہ سارے کے سارے لوگ شمار کیے جاتے ہیں اس کی ریا میں شمار ہونے کی وجہ سے کل کو رائن وہ رائی ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہے وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ دار بنا کر اس کو بھیجا ہے اب اسے اس چاہیے کہ اپنے متحد کو سمجھائے اور صحیح راستے کی رہنمائی کرے اور بلائیوں کو پھیلائے برائیوں سے روکے پتو مینو نب تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو ایمان ایک لمبی تفصیل ہے لیکن مختصر اللہ پر ایمان اس کے اسما خسنہ پانچزہ ناموں پر ایمان اس کی صفات پر ایمان اور اس کے بعد اس کے افعال پر ایمان اس کے بعد جو ہے دوسری چیزیں کہ اللہ کی اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان ساری کی ساری کتابوں پر ایمان نبیوں پر ایمان رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان جنت پر ایمان جہنم پر ایمان قبر کے مناسب پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اخروی زندگی پر ایمان غیبی جتنے امور ہیں ان سب پر ایمان یہ ایمانیات کا باب ہے تو مینون نبلّا پہلے ایمان کے اندر مکمل اس کے بعد جو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس ایمان کے اوپر جب مکمل ہو گئے ہو تو تم بلائیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں سے لوگوں کو روکو میرے بھائیو یہ مختصر سی گفتگو جس کے اندر مقصد صرف یہ تھا کہ کولکتہ شہری جمیت الی حدیث کے ذمہ داروں نے اور آپ لوگ سب جو اراکین ہیں میں سب کو ذمہ دار سمجھتا ہوں اس نایے سے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے بلے وہ اینی بلوایا ہمارے محترم برازم آفتاب بھائی ہیں یا جمال بھائی یا اس جو ہے جمیعت کے ذمہ داروں میں سے جو ہے اہم ذمہ دار ذویر بھائی ہیں پرویز بھائی یا دوسرے جتنے بھی ارکان ہیں اراکین ہیں سب کا نام میں کیا لوں انہی کہ نہیں ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے قرآن و سنت کی نشو و کریں لیکن اس کو اپنی زندگی کے اندر پہلے نافذ کریں دیکھنے والا ہمارا عمل دیکھے گا کیا اگر ہم بلائیوں کو پھیلاتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر بھی بلائی ہے یعنی ہم برائیوں سے روکتے ہیں تو ہم کسی برائی کا شکار تو نہیں ہو رہے ہماری وضافت کیسی ہے ہمارا لباس کیسا ہے ہمارے اخلاق کیسے ہیں جماعت حدیث کے لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر اخلاق نہیں ہم کوشش کریں کہ اگر معمولی سی چیز ہم سے کوئی ایسی سرزد ہوتی ہے اخلاقی طور پہ کہ جس کی وجہ سے وہ دعوت رہ دو تو ہمیں اس کی اصلاح کر لینی چاہیے اللہ رب فرمایا الى بالحکمت الحاقی الحسنہ کہ تم دعوتی مشن کے اندر اللہ کی طرف جب دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دو الحسنہ اور اچھی گفتگو اچھی نصیحت کے ساتھ جو ہے تم دعوت دو ہمارے اخلاق ہمارا کردار ہمارے معاملات یہ سارے کے سارے کتاب اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے یہی مشن ہے جنیت الہ حدیث کا اور یہی مشن ہے کلکتہ شہری جمعیت الہ حدیث کا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے ہمیں ہر شخص کو ذمہ داری سمجھنی چاہیے بلے کو اگر ایک بھی پیغام ایک بھی آیت ایک بھی حدیث ایک بھی بات ہم میں سے کسی شخص کے پاس ہے وہ دوسرے تک تڑپ سے پہنچانی چاہیے آج تذکیر کا وقت ذکر فی الحال ذکرات ہمیں مسلمانوں میں اصلاحی کام کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے پیدا کیا تھا کہ یہ دوسروں کی نصیحت کے لیے دوسروں کی خیر کے لیے بھیجے جا رہے ہیں ہم ان کو یہ پیغام دیتے جو اللہ کو نہیں پہچانتے لیکن اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنی غلطیاں ہیں کہ اس, اس کی اصلاح کے اوپر پوری کا پورا کا پورا ٹائم لگ رہا ہے اور پوری کی پوری جو ہے سرمایہ اس پر خرچ ہو دیا ہے پھر بھی کوشش کریں کہ ہم اسلحہ کر کے الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ پانچ سات سال پہلے کیا پوزیشن تھی آپ لوگوں نے قربانی کی ذمہ داروں نے قربانی کی کہ آج مختلف زبانوں میں اس پلیٹ فارم کولکتہ شہری جمیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے قرآن کریم کے, کے موس، موس میں تقسیم کیے جاتے ہیں عادیث کے نسخے یا دوسرے جو ہے جتنے میں اسلامی لٹریچر ہے عقیدے کی کتابیں اور مسائل کی کتابیں صحیح کتاب و سنت سے روشناس ہونے کے لیے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے یہی ہم سب کا مشن ہے اور اسی کے ہم جو ہے اس وقت افطار کے وقت جمع ہوئے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق تھا فرما اور اس کے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق تھا فرما یہ جو چند ٹوٹے پھوٹے لفظ کہے گئے رب العالمین قرآن و سنت کی روشنی میں جو کہے گئے یہ تیری طرف سے رسول کی طرف سے حدیث کی روشنی میں تھے اور جو کوئی چیز طبقت لسانی کی وجہ سے نکل گئی وہ میری طرف سے تھی رب العالمین اس پہ میرا معاوضہ نہیں فرمانا رب العالمین مجھے معاف فرمانا اور کوشش کریں کہ ہم میں سے ہر شخص دائی کی حیثیت رکھتا ہے ہم میں سے ہر شخص دائی کی حیثیت رکھتا ہے کیا مطلب کہ اللہ کے پیغام کی طرف دعوت دینے والا تو ہم اپنی زندگی کی اصلاح پہلے کریں اور اس کے بعد جو لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوتیں قبل قانت سمیل علی وت وصل علی نئن قانط تو رحیم صلی اللہ وسلم و رسول محمد واب اجمائع السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ